پار سر جن کے یہ پہلے رکوع ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ جن ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکو 28 آیتیں دو سو پچاسی کے لماعت آٹھ حروف ہے سورہ جن کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اوقات کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں نہلہ کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قورا سنتا رہا اسی واقعہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرائے مبارکہ میں فرمایا جنات کے حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہونے چاہیے تاکہ ذہن کسی الجھن کے شکار نہ ہو موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط فیمی میں مبتلا ہے کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام اور خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے یہ رائے انہوں نے کچھ اس دنیا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کے سارے حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہے ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے حالانکہ انسان کے مخصوصات کا دائرہ اس عظیم کائنات کے وسط کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطری کی نسبت ہے یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مخصوص نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے وہ لادمند مخصوص ہونا چاہیے وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جنہیں ہی کیا انسان کسی ایسے حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی ہو اور اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں رہے گا کو جا کے وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کو تسلیم کرے مسلمانوں میں جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہے مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے ساتھ ساتھ بیانات کو طرح طرح کے تعویلات کا تخت مشق بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس امراض کوئی ایسے پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو بلکہ کہیں تو اس امراض انسان کے اپنے نپسندیدہ قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے اور کہیں اس امراض وہ بخشی اور جنگلی اور پہاڑی قومے ہیں اور کہیں اس امراض وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس, اس معاملے میں اس قدر صاف اور سری ہے کہ ان تعویلات کے لیے ان کے اندر کوئی ادن سے گنجائش بھی نہیں ہے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ قسم کے مخلوقات ہیں مثال کے طور پہ سورہ آراف کے آیت نمبر اٹتیس سورہ ہود کے آیت نمبر ایک انیس سورہ حامن سیدا کے آیت نمبر پچیس تا آیت نمبر انتیس اور سورہ احقاف ہی کے آیت نمبر اٹھارہ سورہ زاریات کے آیت نمبر چھپن سورہ ناز کے آیت نمبر چھ سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر ایسے سر شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ ناخوانتا ہے یا دیہات کے رہنے والے ہیں ان کو جن کہہ کر کے مخاطب کر گیا ہے، کرا گیا ہے یہ سوچ ان کے مناسب اور درست نہیں ہے سورہ آراف آیت نمبر باروں سورہ حضرت آیت نمبر چھبیس اور اسی طریقے سے سورہ حضر کے آیت نمبر ستائیس میں سراہد کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے اسی بات پر پیسے آدم اور ابلیس کی شہادت دیتا ہے جو قرآن میں سات مقامات پر بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا سورہ کاف کے آیت نمبر پچاس میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہیں سورہ آراف کے آیت نمبر ستائیس میں ان الفاظ کے ساتھ سراہد کیا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو, ان کو نہیں دیکھ سکتے سورہ ہجر کے آیت نمبر سولہ سترہ سورہ صفات کے آیت نمبر چھ سے دس سورہ ملک کے آیت نمبر پانچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن اگرچہ آل میں بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور منائے اعلی کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے چھری چپ کے سن لیں تو شہاب ان کو مار بگاتے ہیں اس سے مشقین آرم کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا اللہ کے اثرات تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے ایسے غلط خیال کی تردید سبا کے آیت نمبر چودہ میں بھی کی گئی ہے پرانی مجید میں بے شمار مقامات پر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق عدم کے وقت ہی یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ نو انسانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اسی وقت سے شیاتی جن انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں مگر اس پر وہ مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرانے میں کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ اس کے دل میں وسطیں ڈالتے ہیں اس کو بہکاتے ہیں اور بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ سورہ نساء کے آیت نمبر سترہ آیت نمبر ایک بیس سورہ آراف کے آیت نمبر گیارہ آیت نمبر سترہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر بائیس سورہ حضر کے آیت نمبر تیس اور سورہ نحل کے آیت نمبر اٹھانوے سرحبن اسرائیل کے ایپ نمبر اکسٹھ سے پینسٹھ تک میں بڑی وضاحت کر دی گئی ہے ان تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری ہی قسم کی پوشیدہ مخلوق ہے ان کے پراصرار سفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے مبالغہ امیز تصورات قائم کر رکھے ہیں یہاں تک ان کے کر ڈالی گئی مگر قرآن مجید نے ان کے اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کر دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اس عصر مبارکہ کے شروع ہی کے آیاتوں میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جنوں کے اے گرو نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنے قوم کے دوسری جنوں سے کیا کیا باتیں کی اس سلسلے میں اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے سارے گفتگو نقل نہیں فرمائی بلکہ صرف وہ خاص خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر کی اسی لیے یہ طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کا نہیں ہے بلکہ ان کے مختلف فقروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا جنوں کے زبان سے نکلے ہوئے ان فقروں کو اگر آدمی بہور پڑے تو با آسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اس واقعے اور اپنے قوم کے سامنے ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن مجید میں کسی اس کیلئے کیا گیا سنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان کی ہے کہ حکم ہوا ہے مجھ کو, کہ سن لیا اس کو نفروں من کچھ لوگوں نے جنات میں سے فقال پس انہوں نے کہا ان سمے نہ قرآن عجبا کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کے نماز میں قرآن مجید کے تلاوت فرما رہے تھے یہاں سے گزرتے ہوئے جنوں کے ایک جماعت نے جب قرآن کے آواز کو سنا آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے کتاب کو سنا ایک ایسے کلام کو سنا کہ جو بڑا عجیب متاثر ہے یہ دے علا ہوش جو لوگوں کے رہنمائی کرتے ہیں نیکی کے راستے کے طرفہ بھی سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں احدا اور ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی وہ اور یہ کہ تعلی ہے یا ہمارے رب کی شان متخن اس نے نہیں رکھی کسی کو اپنے بیوی ولا وا اور نہ بیٹا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت شان کے منافی ہے اس لیے کہ یہ انسانوں کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے کسی بھی ضرورت سے بالا اور عظیم تب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ان کا نہ اور یہ کہتے کچھ نادان جو کہا کرتے تھے ہم میں سے اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں یعنی ہم میں جو بیوقوف ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے نسبت ایسے لگو باتیں اپنے طرف سے بڑا کر کہتے تھے اور ان میں سے بڑے بیوقوف ابلیس ہے شاید خاص وہی یہی یعنی خیال کر کے بھیج گیا ہو اور اس آیات سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جات کے اندر مختلف الخیال لوگ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے بیٹے تو مشکیم قرار دیتے ہیں اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام اللہ کا بیٹھک دیتے ہیں تو وہ جن کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم میں سے بعض بیوقوف کا یہ خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں اور بیویہ بھی ہیں وہ انا اور یہ کہ ہمارا یہ بھی خیال تھا الن یہ کہ ہرگز نہیں کہے گا انسان ولی جن اور جناب عالم وطبہ اللہ, اللہ پر جو وہ ان من نیجاس اور یہ کہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے یا جو پڑا پناہ پکڑتے تھے بیرجال من الجن میں کچھ مردوں کے جنوں میں فساد عمرہ کا تو اور زیادہ وہ سر چڑھنے لگے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی حضرت عبداللہ اپنے عباس ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی شمسان وادی میں رات گزارتے تو پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کے پناہ مانگتے ہیں عہد جہلیت کے دوسری روایات میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے مثلا اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بیچتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو پھر اس کی نشان دہی پر جب یہ لوگ نئے جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کے پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر غیرآباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے اور اس کے پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے بعض انسانوں نے بعض جنات سے حاجت طلب کر کر کے اس سے شیطانوں جناتوں کے سرکشی کو اور بڑھا دیا وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ ان کا خیال تھا کما سنن جیسا کہ تمہارا خیال ہے اللہ آسم و آہدہ یہ کہ اللہ تبارک و وطالعہ کسی کو بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا اس فطرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے ذکر کیا اور دوسرے یہ کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے گا کیونکہ یہ الفاظ بڑے جامع ہیں اس لیے ان کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی رسالت اور آخرت دونوں کے انکار پایا جاتا تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ انا لمس نہ اور یہ کہ ہم نے ٹھولا دیکھا ہم نے آسمان کو فوجدناہ پھر پائے ہم نے اس کو ملعت برا ہوا حرسن چوکیداروں سے شدیدا جو شخ جانتے وشہبہ اور انگاروں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بحی کی نزول سے پہلے جناتوں کا آسمانوں کے طرف آنا جانا آزادانہ طریقے سے رہتا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بحی کہ نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو عالمی بالا میں اس قسم کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت ٹھہرے بٹائے گئے کہ وہ اس قسم کے جناتوں کو آسمانوں کی طرف جانے نہ دیں تاکہ وہ فرشتوں کے آپس کی ان تدبیری باتوں کو نہ سن سکے جو اللہ کے حکم کے تعمیر کے لیے وہ آپس میں کرتے رہتے اور اگر ان میں سے کوئی سرکشی کی مارا آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے شہاب سخت لگاتا تھا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بہ کے نظوم کا سلسلہ شروع کیا تو ہم نے ان راستوں کو بند کر دیا اور شیاتین ان راستوں کی بندش کا یہاں پہ تذکرہ اپنے زبان کرتے ہیں کہ وَأَنَّا وہ اند مِنْهَا اور یہ کہ ہم بیٹا کرتے تھے نقد و منہا مقائد بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے غرض سے لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہم آپ پھر جو کہ اب سننا چاہے شہاب تو وہ اپنے لیے پائے ایک انگارہ جو کہ گاٹ میں انتظار میں ہے وہ انالدری اور یہ کہ ہم نہیں جانتے اشب کہ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر ہم اور رشدہ یا چاہ رہا ہے ان کا رب ان کے بارے میں کوئی ہدایت اور کوئی سرات المستقیم اور اس کو ہم سے مخیر رکھا جا رہا ہے وہ انا منا اور یہ کہ ہم میں سے بعض لوگ بھی ہیں وہ بھی ہیں لوگ کہ جو صالح ہے وہ منصال اور ہم نے اس کے برعکس اور طرح کے لوگ بھی ہیں یعنی نافرمان فرمان کنّا تھوراقیدہ ہے ہم کئی راہ پر مختلف مختلف انخار قسم کے لوگ وہ انا ذنہ اور یہ کہ ہمارا خیال تھا جزل ارو کے ہر وز ہم عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو زمین میں و لنو جزربا اور یہ کہ ہم نہیں اس کو بے بس کر سکتے اس سے بھاگ کر وہ انا دما سکا اور یہ کہ جب ہم نے سن لی ہدایت کی بات آمندہ بھی ہی تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہمیں بے حد پھر جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر فلاں خواب بخس پس اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا نقصان کا وہ نہ راہ کا اور نہ زبردستی کا وہ من مسلم اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ حکم بردار ہے وہ من القاطون اور کچھ ہے بے انصاف فمن اسلم بس جو اسلام لے آیا جس نے حکم برداری اختیار کی رشدا تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے سیدھے راستے کے بارے میں سوچا وہ ام الخاطون اور وہ لوگ جو بے انصاف ہیں فقام الجنم ختبہ سبو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ اللہ و استقام والد طریقہ تھے اور یہ کہ لوگوں کے بارے میں حکم آیا کہ وہ سیدھے رہے سرا مستقیم پر تو لائن نہ ہوں اندفا تو ہم دلائیں گے ایسے لوگوں کا پانی بھر بھر کے لنفتے نہ ہوں بھی تاکہ ہم ان کو جانچیں ان کا امتحان لائے لیں اس طرز زندگی میں وہ ذکر رب بھی ہی اور جو کوئی اعراض کرے گا جو کوئی موم موڑے گا اپنے رب کی یاد سے یسلوک ہوگا اس کو ایک چڑھتے ہوئے وَأَنَّ لِلَّهِ اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی یاد کے لیے یعنی اللہ کے یاد کے غرض سے لوگوں کو مسجدوں میں آنا چاہیے لہذا فلاں تو وہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا مت پکارو اس کے ساتھ کسی شریک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے زمین کو یوں ساری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبارت الہی کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ وہاں جا کر اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم ہے اور بہترین میں سے مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ واحد کی طرف آؤ اور اس کا شریک کر کے کسی کو کہیں بھی مت پکارو خصوصا مسجدوں میں جو اللہ کے نام پر تنہا اسی کے عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ ان مقام عبداللہ ید او اور یہ کہ جب کڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ وہ اس کو پکارے کادو یقینا لوگوں کا بندے لگتے ہیں اس پر ٹھوٹ پڑتے ہو ہر طرف سے ٹھوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر نقصان پہنچانے کے غرض سے اس بندے کامل کے انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ چاروں طرف سے ٹھوٹ پڑتے ہیں مومنین تو شوق و رحبت سے قرآن سننے کے خاطر اور کفار ہداوت اور اعنا سے آپ پر ہجوم کرنے کے لیے یہ آپ کو پریشان کر دیں اور وہاں پر شور و شمب برپا کر دیں تاکہ سننے کے غرض سے جمع ہونے والے لوگ آپ کے زبان سے اللہ کے کلام کو سن ہی نہ پائے وہ آخر ال الحمد احدا انتیس میں سورہ جن کے یہ دوسری اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بیس سے لے کر اختتامی صورت آیت نمبر 29 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں پکارنے کے غرض سے کڑے ہوتے ہیں یہ لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں ٹھوٹ پڑتے ہیں آپ پر تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ مانتے نہیں ہو تو پھر میرے ارد گرد مخالفت میں بھیڑ کیوں کرتے ہو کون سی بات ایسی ہے جس پر تمہاری خفگی ہے میں کوئی بری اور ناماحول بات تو نہیں کہتا صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کا شریک کسی کو نہیں سمجھتا تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات ہے اور اگر تم سب مل کر مجھ پر ہجوم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرا بروسا اکیلے اسی اللہ پر ہے جو ہر قسم کے شرکت سے پاک اور بے نیاز ہے, ہے الک ہی دیجیے ان نما بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو والا عشر قبی ہی اور میں اس پکار میں اس کا شریک نہیں کرتا کسی کو بھی اپنے مدد اور استعانت کے لیے صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں کل کہہ دیجیے انی املکل حکم بے شک میرے اختیار میں نہیں ہے تمہارے لیے کوئی برائی ولا رشدہ نہ کوئی ہدایت یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم کو رائے راست پہ لے آؤ اور نہ تو کچھ نقصان پہنچا دوں سب برائی بلائی سود اور زیا اسے اللہ واحد کے قبضے میں ہے قل کہہ دیجیے انی لئی رانی من مجھ کو نہیں بچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایک ولن اجد من اجمند ملتحدہ اور نہیں پاؤں گا میں اس کے سوا کہیں بھی بنا لینے کی جگہ یعنی تمہیں نفع نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے اپنا نفع و نقصان بھی میرے قبضے میں نہیں ہے اگر بالفرد میں اپنے فرائض میں تقسیم کروں تو کوئی شخص نہیں جو مجھ کو اللہ کے ہاتھ سے بچا دے اور کوئی جگہ نہیں جہاں باکر میں پنا حاصل کر سکوں میرا کام تو یہ ہے اللہ بلا مگر پیغام پہنچانا اللہ ہی کی طرف سے وہ رسالتی ہی اور اس کے رسالت اس کی پیغمبری اور میں رسول ہوں اور جو فرمانی کرتے اللہ کے اور اس کے رسول کی فن الح نام جہنم بس بے شک ان کے لیے جہنم کے آگ ہیں خالدین فیحا وہ سدا رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ کے لیے یعنی اللہ کی طرف سے میں ایک پیغام لانے والا پیغام ہوں اور میری یہ ڈیوٹی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اس پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری کو ہر حال میں ادا کروں تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں لیکن اللہ کے اور میرے نافرمانی کرنے سے تمہیں نقصان ضرور پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اذا اضا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے ما یعادونا جو ان سے وعدہ ہوا فسیا بس وہ جلد جان لیں گے من اق اوفنہ کہ کس کے مددگار کمزور ہیں وہ اقبال اور گنتی میں ہیں ان کے مددگاروں کی تعداد کم ہے یعنی تم جو جدید باندھ کر ہم پر ہجوم کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی توڑے سے آدمی ہیں وہ بھی کمزور تو جب وادے کا وقت آئے گا اس وقت پھر پتہ لگ جائے گا کہ کس کے ساتھی کمزور اور گنتی میں توڑے تھے کہہ دیجیے ان ادری اقریب مما تو میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس کی چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے ام یا یہ کہ کرتی اس کے لیے میرے رب نے ایک خاص مدت بات کی مجھے کوئی معلوم نہیں اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس کہ وہ اس کو جن پر پا کرتا ہے یا کچھ مدت کے بعد اس لیے کہ اس کے معائین وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا عالم القیب وہی بیت کا علم رکھنے والا فلا على و اعلیٰ سو وہ خبر نہیں دیتا اپنے بیت کے باتوں پر کسی کو بھی من مرتبہ مگر جو پسند کر لیا میرے رسول ان کسی رسول کو فعن نہ ہو ہو تو وہ چلاتا ہے اس کو من بین یا اس کے آگے اور من خلفی اور اس کے پیچھے رصدہ چوکیدار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی اپنے پوشیدہ بیدوں میں سے کسی کو رازدار بنا لے اور اس تک اپنے ان پوشیدہ بیدوں کا خبر پہنچانا چاہے تو اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار یعنی فرشتے لگا لیتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس پیغام کو جو کہ اللہ کے ریب کے علموں پر محیط تھا اور جو ضرورت تھی بندوں کی ان تک وہ ہر حال میں پہنچا دی جائے اور اس پہنچانے والے کو مخالفین کی طرف سے کوئی ناگہانی تکلیف نہ پہنچائی جا سکے اور دوسری بات یہ کہ وہ فرشتے اس رسول کی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر گواہ بھی رہے شہادت بھی دیں لیا محمد ابلبورسالات رمدہ تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے اپنے رب کے پیغام کو وہ احاطہ تعمیر اور یہ کہ قابو میں رکھا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ احساس اندہ اور یہ ہے اس نے ہر چیز کو تعداد کے لحاظ ہر چیز کی نگرانی اسی اللہ کے قبضے میں ہے کسی کے طاقت نہیں کہ وہی میں تغیر اور تبدل یا کچھ خط اور برید کر سکے اور یہ پہرے یہ چوکیاں یہ چوکیاں بھی شان حکومت کے اظہار اور سلسلے اسباب کی محافظت کے لیے بہت سے حکمتوں پر مبنی ہے ورنہ جس کا علم اور قبضہ ہر چیز کے حاوی ہو اس کو ان چیزوں کے کو کوئی اختیار نہیں ہوتی یہاں پہ سر جلد اپنے اختتام کو پہنچا و اخراوانہ الحمد للہ سرب العادمین